وقفا وسلم اباد الدین اسطفیٰ ام عباد اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت استغاثہ ہے استغاثہ یہ استغاثہ اردو میں بھی استعمال ہے بلکہ عربی سے زیادہ اردو میں استعمال ہو گیا ہے ایک تو غوث غوث سے آ گئے دو سے بھائی استغاثہ دائر کرنا انگل استغاثہ استغاثہ کیا آپ نے کورٹ میں کیس کیا آپ کے خلاف فیصلہ ہوا تو آپ کو اوپر والے ہائی کورٹ میں لے جانا استغاثہ ہے پھر وہاں بھی ہارے تو اور سپریم کورٹ تک اس کو کہا ہے استغاثہ یہ پُرانے دیکھیں اس میں جب نظام کا دور یا پرانی جتنی فائدہ ہر جگہ استغاثہ لکھا رہتا ہے استغاثہ غوث سے ہے غوث یہ بات استفعال طلب ہے استفعال طلباخت طلب عماخ کیا ہاں؟ کسی سے غوث طلب کرنا یہ عربی کا کمال ہے کہ کسی سے مدد طلب کرنا اتنے بڑی آدھی سطر کا اور میں سے استغاث ایک لفظ میں عربی میں وہی آ جو ایک سطر میں آپ کیا کریں اس کا ترجمہ کریں گے استغاثہ مصیبت پریشانی تکلیف مشکلات دور کرنے کے لیے کسی کو پکارنا اس لیے سے کہ آپ ہماری مصیبت کو دور کرنے اس کو کہا جاتا ہے استغاثہ سمجھ گیا نا استغاثہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے غیر اللہ سے استغاثہ طلب کرنا یہ بھی کیا ہے شرک ہے لیکن یہ جو چیزیں آ رہی ہیں شروع سے میں نے بتایا ان کی مختلف قسمیں ہیں مثال کے طور پر بہر اللہ سے ہر استغاثہ جو ہے وہ جائز شرک نہیں ہے جیسے آپ کی گاڑی پس گئی ہے روڈ پر جا رہے ہیں بند ہو گئی ہے اب آپ اسٹائرنگ سنبھالیں تو پیچھے سے گاڑی نہیں چل رہی ہے اور پیچھے سے دھکا دیں تو اسٹائرنگ نہیں آپ کیا کریں وہ کسی سے کہتے بھائی دراصا میری یہ مدد کریں تاکہ یہ گاڑی ادھر سے ہم وہاں تک منتقل کر دیں گاڑی دیکھیں آج کل تبھی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے بھائی آپ کے پاس چار وائر کیا کہتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں مصیبت میں ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہاں اس کے اندر لانے اتنی طاقت دی ہے بلکہ فضیلت بیان کی تم کسی کی کیا کرو ہاں مدد کرو یہ یہ کوئی مشکل نہیں یہ ساری چیزیں ایک عادی ہیں نارمل ہیں ان میں کوئی شرک نہیں ہے جیسے کہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے قصہ برابر سنا ہے سوریہ قصص وغیرہ کے اندر کہ موسا لہ سراسلام دو لڑکے لڑ رہے تھے ایک سلمان لڑکا تھا اسرائیلی اور دوسرا کیبتی تھا, قبطی تھا. اصل نمبر ون اے کلاس کا ماتین تھا نا اے کلاس کا اور یہ مسلمان جو تو سی کلاس کا تھا بیچارہ یہ لوگ فلسطین سے آ کر کے آباد تھے اور یہ جو محنت مزدوری کرنے والے مسلم دونوں لڑائی ہوئی تو من موسیٰ علیہ تو اسلام ادھر سے گزر رہی تھے تو اس لڑکے نے السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا مدد کے لیے پکارا موسال پہنچے پہلے تو چھوڑانا تھا نہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا وہ جو تھا بڑا درکار تھا موسال ایک ہاتھا مسافا خوبا الے اس کی موت آئی ختم ہو گیا دیکھیں یہاں استغاثہ غیر اللہ سے کیا اور اس شرک نہیں ہے ایسی چیزوں میں مستقل بذاہ خود کسی کے اندر دکھ درد دور کرنے کی عقیدہ رکھتے ہوئے یا ایسی چیزوں پر جن کے قدرت میں نہیں ہے غائب ہے حاضر بھی نہیں ہے ایک انسان کے اندر سامنے ہیں ہم نے کہا گاڑی دھکا دینے کی طاقت ہے ہے وہ پاکستان میں اور یہاں بابا ذرا گاڑی بن رہے وہاں سے فوک مارے دھکے یہ نہیں کیوں بابا یہاں ہوتے تو دھکے تو بابا لگاتے بھی نہیں ہاں? وہ یہاں ہوتے دھکے دے سکتے تھے پاکستان میں رہ کر کے اتنا پاورفل نہیں وہ پھونک مارے اور گاڑی اڑ جائے آپ کی سمجھیے نا ہے انسان کے در مدد کرنے کی طاقت ہے لیکن وہ بھی محدود سامنے اگر تھوڑے سے دور پر ہے تو مدد نہیں کر سکتا استغاثہ یہ دو قسمی ہوں گی اسی لیے یہ جو میں نے بتایا کہ جس میں انسان مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا ہے لیکن وہاں ہے نہیں موجود نہیں ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا جو چیزیں اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہیں امیب المستر ایدا دا فضر شیف لمخا الرا اللہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے اس کے بعد مثال بس پر چڑھ رہے ہیں ہوں گے ہندوستان یا پاکستان کس کنارے ڈنڈا پکڑے یا اب غوس تو بغداد میں کہیں ہیں وہ بھی مرے ہوئے ہیں اب ان کے استغاطے سے اس کا مطلب کہ ہاں وہ یہاں موجود ہیں ساری مصیبتیں تمہاری دور کر سکتے ہیں. یہ ہے شرک وہ بھی ظالموں نے گوس نہیں بلکہ غوسل آزمارے ہاں? ہاں. ہاں پاکستان میں تو نہیں بتا سکتا ہندوستان کے اندر بعض ایسے شہر بھی ہیں جہاں درد ایک چبوترا ہوگا یا دیوار ہوگی ہر کارنر پر پیلا کلر مار دیں گے پیلا کلر اور اس میں بلیک سے لکھ دیں گے المدد آگا سے آدم دستگیر پورا کلمہ لا الہ الا اہ چھوٹا اور وہ کلما المدد آگا سے آدم دستگیر اور وہاں بھی یا تو شیر بدبختی تو یہ کہ شیر بنا ہوگا شیر اور بھی مہ کھولے ہوئے پنجابا نہ ہوگا اور ہوگا اوپر گھر المدد یاگو سے آدم دست یہی وہ شرک ہے لیکن مشکل کیا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب کے کاشگر مشکل یہ ہے کہ ہم جیسے چند لوگ اس کو شرک کہیں گے باقی سب لوگ اسی کو جا کہیں گے اینے ایمان اور ہماری سدا کو وہاں کہہ کر کے ختم میرے بھائی اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے یا قیامت کے دن کیا جواب علمائے سو تو یہ استغاثہ استغاثے کی دلیل استستر ربکم کم فستا مسلمانوں جس دن تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور رب نے تمہاری مدد کر دیا سور انفال کی آئے ہے ہوا کیا تھا جس وقت نبی احسواز شام نے میدان بدر میں دیکھا آپ تو ایک کافلا جا رہا تھا اللہ نے اجازت دی تھی اس کو پکڑ لو چالیس پچاس کا اس لیے تین سو سے کچھ اوپر لوگ نکل پڑے کسی نے تلوار لیا کسی نے گھوڑا لیا کسی نے وہی سے چلو ان کو تو اسے ایک ہاتھ مار کے چھین لیں گے اٹھا لائیں گے یہ سب سوچ رہے تھے وہاں گئے تو پتا چلا تو کافلہ بچ گیا ایک ہزار کی فوج اسلحے سے لس میدان بدر میں کافی کی کھڑی ہوئی ہے اب وہ جہل کی کر رہا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ آج مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑے ظالم کہتا بھی دیکھو شراب کی مٹھ کے مٹکے لائے ہیں لڑکیاں لائے ہیں مسلمانوں کو قتل کریں گے ان کی کھوپڑیوں کا پیالہ بنائیں گے شراب پیہیں گے ان لڑکیوں کا ایک ہفتہ یہاں ڈاس کرائیں گے پورے عرب کو سبق سکھلا دیں گے کہ اگر کوئی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے تم بھی وہی کرو جو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا بڑے تکیور اور گرور کے ساتھ سمجھا اور دعا بھی مانگ رہا اللہ ملیہ اللہ دونوں میں سے جو ظالم ہے اس کو واپس نہیں جانے دینا ہاں؟ کون کر رہا تھا جہل نبی پریشان ہو گئے موقع پر ہاں؟ ایک ہزار کی فوج نبی السلام مشورہ کی صحابہ نے کہا بالکل لڑیں گے خاص طور انسان مدینہ نے خوب القارہ سر یہ کیا ہے اگر برقی زماد میں ہوتا تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے نبی لہسرا سم جو خیمہ لگایا گیا نبی رہس راسم رات کو گس گئے خیمے میں اور رات بھر دعائیں کرتے اللہ مدد فرما انتہ لکھا دل اساب ایچھوٹی سی ایمان والوں کی جماعت لے کر کے آئے ہیں اور یہ ٹھان کے آئے ہیں ایران کریں کہ کسی ایک مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے اللہ اگر آج یہ ہلاک کر دیئے گا تو شاید پھر تیری عبادت دنیا میں نہ ہو. رات بھر دعا مانگ رہے ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نبی رہ ساسم اس طرح سے آج بھی ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کی چادر زمین پر گر جاتی اور میں گشت کرتا ہوا آتا تو آپ کی چادر آپ کے کندھے پر اٹھا دیتا میرے بھائی مدد ایسے ہوتی ہے, صحیح ہے نا اللہ رسول دعا مانگ رہے ہیں پھر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد آئے تو آپ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اور چادر آپ کی گری رہی ہے میں اٹھا کے رکھتا اب بکر صدیق کہتے ہیں آخر مجھ سے صبر نہ ہوا میں نے کہا یار رسول اللہ بس کے اللہ آپ کی دعا کو بول کرے گا رات صبح ہو گئی اللہ رسول میدان میں آئے اور ہوئی. اس موقع پر جو اللہ سور تو آ گئی تھی اللہ نے سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر کیا فرمایا اس تصویر سور ربا کم فستھ انی ممیدو کم الف مرل والا مرد مسلمانوں تم نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا کیا, کیا؟ اسی سے مدد نہیں مانگی میرے بھائیوں ذرا بتاؤ نبی علیہ سراف شام کے پہلے وہی مکے میں اللہ کے نبی حضرت اسماعیل تو مدفون تھے ہے نا مکے میں قبر ہے نا ان کے اب کہاں ہے اللہ کا جانتا ہے صحیح روایت کوئی نہیں ہے لیکن وفات تو ہی پائے مکے میں حضرت حاجرہ سے بڑی ولی کون رابع بسری تو نہیں ہو سکتی نا ان سے بڑی کون ولیہ ہیں پھر آپ کے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ عصاہ آدم نو اتنے بڑے بڑے انبیاء گدر گئے ہیں. کسی سے استغاثہ جائز ہوتا تو اللہ رسول کہتے ہیں، بابا ابراہیم کرکٹ کھلاڑی بال مارتا ہے. وہ بھی کہتا ہے مولا علی یہ ہمارے ہاں مولا علی اسی لیے ہے تمہارا بال جو ہے وہ کرکٹ میں تم کو چاہتے سمجھئے نا یہ ہے ہمارے یہاں دار اس تصوا کم یاد کرو جس وقت تم لوگ اپنے رب سے غوث کیا مطلب مدد اللہ سے مانگ رہے تھے مدد مانگ رہے تھے سجا والا اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا اور کیا فرمایا جاؤ میدان میں جائیے انیم بھی دوپی السمیر الملائے کاتے ہم ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے کتنی ایک ہزار ذرا سوچو ایک ہزار بت پرست اور ان کی پٹائی کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے کو بھیجا جب رحی اکیلے ہی کافی تھے لا فرماتی یہ سب تو ملتا تھا کہ آپ کو اطمینان رہے ورنہ سلی اب مدد تو صرف اللہ ہی کرتا ہے یہ فوج اس لیے بھیجا فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد تاکہ آپ کا کوئی اطمینان رہے یہ ٹینشن نہ ہو کہ کی کیسے ہوگا کیا ہوگا میں نے اس لیے بھیجا ورنہ یاد رکھیے گا یہ مدد بھی اصل میں فرشتوں نہیں کس کی ہے فرمایا اس ربکم فاستجاب عربا کم فساب الاکم انی مد مد الف الردین الحمد للہ اللہ نے مدد کی تھوڑی ہی دیر میں جنگ ہوئی شکر سکھائے ستر کافر مارے گئے ستر قیدی بنائے گئے اور جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے ان میں وزیر اعظم آج کے کنگ ان کے کون تھے اب وہ جھے جی اللہ نت اللہ آ جائے کیا تک کے لیے ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے توفی میں سے فرمائے باقی ان